تشریف لیا کے دا نورانی بیان شرو فرما نے قبل محبت ہاں بلند کر کے اپنی باہرانا محبت کا اظہار کرتے ہیں نارا رضا نارا نارائ رحمد اللہ وقف وسلات معالا سید رسل و خاتمل محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا اما بادوا با بلّاہ شائتان بجیم بسم اللہ الرحمن و وما پم ارس اللہ کلا من تو بلاہی سد کلا مولا نلا سد کریم یا منو سلو تسلی سلاد گور سلام لائی گیا با سہ دیا محب بھگوان سلا گور سلام گیا والا سید محبوب رب لاب سدور صاحبزادہ والا شان محسن اہل سنت پیر زادہ حضرت میاں خلیل احمد صاحب نقش بندی مجددی خامی حق و صداقت مخدوم اہل سنت حضرت پیر زادہ میاں محمد حنیف صاحب نقش بندی مجدی بانی محفلحاظہ جناب قاری کرامت اللہ صاحب اور نمبردار صاحب دیگر سنی حنفی مسلح کے حق رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم رضان گرامی اجدی عظیم الشان مبارک مجلس جس مقصد واسطے انعقاد پذیر ہے وہ جناب تک اعتقادی اور بنیادی مسائل تاکہ تا علاقہ نو اپنے نی متین تو آشنائی اور آگاہی حاصل ہو جانا نے اس محفل نو سجایا ہے داہے درمے سخنے قدم خا ل کائنات جلا والا ان سب کی چھوٹی بڑی محنت نو قبول و منظور فرما نے گرامی میں جناب دے سامنے جلسے دے انوان د مسل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم علمی دے اعتراف دے باوجود اللہ جلہ شانہ امداد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ کرم بزرگان چشت آل بحشت ارواہے طیبہ برکت پیش کراگا کائنات بندہ ناجیز دل نو ذہن نو نگاہ غلطی خطا تو محفوظ فرمائے ازان گرامی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اسلاف امت چنازع فی نہیں سی کیونکہ مقام ہی اتنا مشکل اور باریک ہے اسلاف جڑے سڈے گزرے نے وہ ایسے مسلے درامل گفتگو اپنے واسطے ہلاکت دا سبب سمجھتے سن کہ نفس گم کردہ مے آزید مگر بدبختی ایسا منہوس معاشرہ سن ملیا جس دے اندر اساں اکھ کھولی اس معاشرے دے اندر نوز ملا من منظال شاہ نے رسالت دے بارے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن نے اڑا شروع کر دیتے اس وجہ لال اونے عقیدہ حق کا دا دفاع کردیا ہویاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عظمت و شان اور خدا داد مقام ذات تحفظ اور بیان کرنا پندا ہے ایسے ہی مسائل متنازع فی دے وچوں ایک مسئلہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبادہ ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمان تو بعد آپ دی زندگی مبارک کیسی ہے اس بارے مسلمانہ دا صحابہ کرام تو لے کے تا حال کی عقیدہ ایمان رہا ہے مدلل طریقے نال میں اس مسئلے نو بیان کرنا تاکہ آ ذہن جہا ہے او مخالفین خدشوں کا شکار نہ ہو جائے ایک مولوی اسماعیل دلوی نے ایسا خبیس اور پلیت فکرہ اپنی منہوس زمانہ کتاب تقویت المان جس دا کما کا کماحک نام تفویت المان یا تقت ال ہے اس در یہ فکرا خبیس لکھا ہے کہ نوز بل ذالک میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں شان رسالت بارے ایسا منہوس یا فکرا اسماعیل دل وی وہابیاں پیو نے اپنی کتاب چ لکھا اگوں مثال مشہور ہے پنجابی دی گرو جین ٹپڑے چیلے جان چڑا اگلی جہی نسل ہوں مراد بھی گاہ ود گئے ان زبان تکوئی رٹ رکھیے مر کر ختم ہو گیا نوز باللہ کس کے پاس جاتے ہو کیا لینے جاتے ہو یہ تڈے بار ہاں گفتگو ہوئی ہونی تکاری پلیت خطابات ان لوگاں تسا اپنے کن سنے ہوج دیا اور خطاب ادر یہ سابت کرنا ہے پچھلے لوگ جڑے گزرگ جنہ نو اثا اسلاف آخنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ سلام دی حیات طیبہ کا مسئلہ بالکل متفق علیہ اور اجماعی اتفاقی سی اور وہابیاں دے اسماعیل دلوی تو علاوہ دیگر گزرے نے وڈے ان کتاباں ثابت کراگا کہ انہوں نے اپنے عقائد لکھیا کہ اصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر شریف کے اندر جی دنیا چ زندہ سن دہج تے مننے ہاں یہ انتاباں دساگا کتاباں الحمد اللہ پرکھنگ میں غیر کتاباں ثابت گا کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر انور میں زندہ اور موجود ہیں آپ دی ہن میں ابتدان خلاصہ بطور اپنا عقیدہ با حوالہ پیش کر کے پھر اس دے اتے قرآن اور حدیث دے دلائل پیش کراگا آخر دے اندر بد مذہب جڑے مخالف نے آج دے انہ دے اجکی دیا کتاب ثابت کراگا اپنے عقیدے نس طو بعد دو چار چند مشہور توٹے موٹے سوال تے اعتراض ان دا جواب پیش کر کے اور جناب اپنے اس خطاب بالا آ جا جاگا جڑا جناب دے ذہن دے مطابق ہے اور جڑا تقاضے دے مطابق ہے تو دور دے تقاضے دے مطابق ہے ہاں جی اے میری تقریر دا خلاصہ خاکا تسی ذہن چ رکھ لو کہ پنجابی دے موٹے جفظ ہے جناب نو سمجھانا ہے تو توجہ نال جی ہوں خاموشی نال بیٹھے جے بڑا میں خوش ہویا ماشاءاللہ اللہ ہوں نا گل بڑے مزے آئی ہے تص لگتا ہے جی سر تو پیرا تک کن ہی کن بن گئے سمجھ لو امام المحدثین خاتمت الحفاظ سیدنا امام جلال الدین سیوتی رحم اللہ تعالی جنا دے بارے عارف باللہ امام عبدالوہاب شعرانی نے لواقح الانوار القدسیہ دے اندر لکھے آئے کہ پنجھتر مرتبہ جاگ دیا حضور دیجارت فرمائی نے <تصفح> اوہ محدث کبیر جنا تو بعد اس رتبے دا حدیث دا حافظ اج تک نہیں ہو سکیا اوہ امام سیوتی دے اندر آپ دا مکمل ایک رسال ہے جس دا نا ہے امباءل ابکیا بے حیات میرے سامنے موجود عربی دے اندر یعنی عقل مند لوگ نو دسنا نبیاں دی زندگی دے بارے اے انہاں نے رسالے دا نام رکھے اس رسالے مقدسہ دی ابتدا اندر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر ہی ہوا معلوم قطعیہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی آپ اور باقی تمام انبیاء کرام دی زندگی اپنی قبر شریف کے اندر ساڈے نزدیک یقینی طور ثابت ہے علم قطعی دے نال ثابت ہے شک شبہ والی اندر گل ہے نہیں نہیں اور مزید فرمایا کہ اس مسئلے دے تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کوکھو فرمایا امام دوسرا نمبر حوالہ سیدنا امام محمد بن یوسف صالحی شامی معروف عالم کتاب سیرت شامی جدا صحیح نام سبل الہداور رشاد فی سیرت خیر العباد ہے جلد نمبر پنج چھپی بہر بیروت عرب ملک دی فرمایا قال الستاد ابو منذو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي شيخ الشيخ الشافعيه في فتاوي هي قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته و انه يسر بطاعات امته ويحزن بمعاصي لات منهم و, و, و انه تبلغه الصلاه من يصلي عليه من امته سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارے امام ابو منصور عبد ال بن طاہر بغدادی شافعی فی امام لکھتے نے اپنے فتوا اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور دے اندر اور اپنی وفات تو اور جناب اپنی امت دیاں نیکیاں تے حضور خوش ہوں نے امت دے گناہ دے حضور نو غم تج پہنچد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گے امت دے عمل روزانہ پیش کیتے جاندے نے کتے ج متکل می پتا ہے متقل میگا نو آخیا جا کر لہذا اقائد وال مزید امام سیوتی رحمت اللہ سرکار فتو ایک رسالا جہا آپ نے لکھا ہے ملیکا ربیاگ کے دیار کرنے کے مسلے اس آپ فرما نے النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ بے جاس و روح وَرُوحِهِ و يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ یا تصرف فِي یسیرو الْأَرْضِ وب ہے کبلا وفات ہی لمیت بدل مین شیر وغجن عن ابسارے کما گل ملا کتو ما کوم احسا اراد اللہ رفال حجاب ان لا نیہا من دے کا بارت جس کا ترجمہ ہے فرمایا پچھلیا حدیثاں تے نقول تو ثابت ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور شریف دے اندر اپنے جسم اور روح مقدس دے نال زندہ نے اور تصرف فرما دے نے چلے جاندے نے, زمینہ دے اندر, دے اندر جتھے جان چلے جاندے تمجھو جناب فرمایا آپ زندہ نے اپنے جسم و روح مقدس دے نال تصرف فرما دے نے یسیرو چلے جاندے نے. فی اختارل ارد زمین دی جس نکڑ چان وفل تے اتلے کتلے تے تب مرضی چان لگے جان اور آپ اس حالت تے موجود نے جس حالت دے دنیا دے اندر تشریف فرما سا ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی اور اسی طرح سڈے تو چھپ گئے نے جے فرشتے ہے ضرور نے مگر سانو نظر نہیں سرکار موجود نے مگر سانو نظر مگر اگے فرمایا ہے اللہ جد چاہ جن کرامت شرف بخشنا ہوئے ربانی وانگو میاں رحمت علی وانگو جھے چاہے حضور دادی کراوی شیر ربانی آ آ مستند محتبر متمد ثابت ہو گیا ہزور سرکار جسم روح مبارک دونوں کبرے انور جہن قبر قید حضور نو نہیں کر سکتی پابند نہیں رکھ سکتی جتھے مرضی چاہن جیس وقت چاہ آسمان تے تر جان ہر ویلے دروازے کلے نے جے دنیا دی روئے زمین دو تے جانا چاہن جس پاسے چاہ جس وقت نے کوئی رکاوٹ حضور اے اے اے اے اسلام دا بھی ہوئی عقیدہ تمام ہے شیخ محدث دہلوی برکت برقت فی فل ہند جنک رات رسول اللہ دا سو بارہ دیدار ہوا ہے میں نال کا حوالہ کیوں پیش کرنا تاکہ پتا لگ جائے کسی کھٹے مولوی کی گل نہیں بارگاہ رسالت سالت منظور نظر بھی گل ہو رہی ہے آلہ! اے شیخ صاحب دی فارسی مدارج نبوت پی آپ نے پورا فصل لکھا ہے اس حیات امبیا مسئلے دے فرمایا صف نمبر چار سو فارسی مدارج النبوت اصل فرمایا بدا کے حیات انبیاء صلوات اللہ و ہُو علیہ مدف کن علیہ ہست میاں نے ملت و ہیچ کا سرا خلاف نیست درا کے کامل تر و قوی تر از وجود حیات شہداء و مقاتلین فی سبیل اللہ وا کے شدہ فرمایا تمام علماء تمام امت مستفا صلی اللہ علیہ مسلے دفاع کے کسی ایک اختلاف نہیں یہ سارا صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جسم روح زندہ نے اور انہوں دی زندگی شہیدان دی زندگی شہیدان یہ شیخ محق عبد الحق محد سے دلوی رحمت اللہ علیہ میں یاد رکھنا میں کسی دا کا حوالہ نہیں دینا میں انگریز دا نہیں دینا کیونکہ اسلام دی گل ہے پلیت کی اگرچہ مسلے انگریز دی گل ذرا جلدی نال بیٹھ دیئے تے قرآن حدیث دی گل مٹھے مٹے بیٹھ دیے انگریز دی گل واسطے حوالہ نہیں منگتا مستفا دی شریعت دی گل آئے پھر آتا کڈ کے وقا کتنے لکھا بول سمج آ گئی کہ نہیں باہر صورت میرا روح سخن انہیں بےغیرت دہاں وال نہیں میں ایمان والے انعال گفتگو کر رہا جہاں رسول اللہ دے شریعت دین اسلام دی گل سنن تے سر جھکا جانے مبارک عبارت پاک کلمات اگے سن فرمایا کیا مانوی وا اخروی است ان فرمایا فرمایا دی زندگی اخروی ہے, ہے پر فرمایا ہیات امبیا ہیات ہسی دیا بھی اس فرمایا نبیا دی زندگی محسوس بھی ہوں اور دنیاوی ہے دنیاوی یہ دنیاوی یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امبے آنیا نے ریا مسئلہ کوئی آخ جی کھانا پکانا تو یہ وہ اوش جہان مقدس اللہ علیہ وسلم کھان پکان تنیا محتاج نہیں ہوئے تیرے سامنے میں دو, دو مہینے سرکار نے نہیں کھا حور سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا منی ویسقینی حضور نے دو دو مہینے تناول نہیں فرمایا کھادا پیتا نہیں نہ رات نو نہ دن ن بخاری فرما رہی ہے پوچھیا گیا حضور کیوں نہیں کھانے فرمایا اس واسطے ابھی تو اندر میں اپنے رب دے کو رات گزارنا وا مین کو پیادہ بھی ہے دنیا کھانے محتاج نہیں سن اسی طرح قبر بھی کھانے محتاج ہوں جناب اس مختصر جی با حوالے بیان کرنے تو بعد <سلام> بیان کر دیتا ہے اپنی طرفوں کوئی گل نہیں رڑائی جو کچھ سامنے بیان کر حوالہ غلط ہوئے سر کلم کرا دیا خون معاف گا غور نال سمجھنا خدا دیا بندیا ہوں قرآن و حدیث جناب ایمان نو تازہ کر دیا تیرے فل واگو دل دیا کلیاں کل جان اور فرما قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وما اللہ رحمت اللہ فرمایا ہے میرے محبوب سا تنو سارے زمانے لی رحمت بنا کے بھیجا ہے جہاں واسطے رب لالمی ربے انہوں رحمت لال رحمت میں خدا دے بندے غور فرما سارے نبیوں دی زندگی ایک پاسے پر میرے کملی والے دی زندگی ایک پاسے صدقے جاواں اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با کے اولیاء با کے صوفیاء با ائتفاق کے علماء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوہاں جہانا دی جان نے سبحان اللہ دوہاں جہانا دی جان نے دواں جہانا دی جان نے اسے جان دی والارہ کر دیا خالے کائنات نے فرمایا وما کا اللہ رحمت اللہ علمی فرمایا واسطے, سارے واسطے حضور رحمت بن کے آئے نا قربان جاح صاحب روحل مانی تفصیل روحل مانی سید محمود آلو سی بگداد جنہ دی تفسیر تمام مکاتب فکر جندر مقبول اور متداول توجو سرکار اس واسطے سارے زمانے کے واسطے رحمت کے بلکہ کیونکہ سرکار دے نور تو ساری خدائی بڑھائی گئی ہے قربان جا آ لا دیا بندیا گور فرما ایسے واسطے آلہ ردمیاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پڑے ہوں سن محمد ایک ہے دل عالم ان کی رے ہے محمد ایک ہے در ن ہے رے ہے محمد ایک ہے دریا دو عالم ہے رے ہے توڑی ہو سرکار اس واسطے سارے زمانے رحمت بڑھ کے سرکار نور تو ساری خدائی بڑائی گئی قربان جاو لا دیا بندیا گور فرما ایسے واسطے آلہ دردیا شیر ربانی رحمت اللہ لئے ادی رات نو تحجد واسطے اٹھنا تیر گنگنا دے دے سن یہ شیر پڑھ دے ہوں دے سن محمد ایک ہے دل یا دو عالم ان ہے نہرے ہے محمد ایک ہے دل یا دو عالم ان ہے نہرے ہے محمد رے ہیں باہر علمف ہو تو تب یہ معربانی رحمت اللہ علیہ جنہ دا بولنا خدا دا بولنا رب دیا بندیا شیر ربانی رحمت اللہ لائے قربان جاواں جنہ نقشے پا ساڈے لئی شریعت دی دلیل جہا یہ من پکا دلیل نع د شیر پڑد رحا جا مطلب یہ نکلتا ہے آخ دو میں جہان آخرت والا وی دنیا والا بھی یہ دونیں نران نے نکل دے کملی والے دے وجود دے دریا تو نے با مسعود اے دریا تو ایک نہر نکلی دنیا بن گئی نہر نکلی آخرت بن گئی تے خدا دیا بندہ جے زمانہ زندہ ہے زمانہ موجود ہے پھر سمجھ لے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تا بندہ لے کیونکہ جان جو ہے ہے جان ہے ہوئے رب نہ بنا آدم پتلے نو ہاتھ نہ لو بندیاں نے اپنے کتاب لکھا ہے کہ سڈا ایمان پہلو ہی یہ ہوئی ہے میں تیرے سامنے حوالے کے ٹھیک لا دیا خدا دی قسم کرناب جی نہ کرا کیدہ گلط تے مہر میرے کملی والے لائیے نبی دے یار لا چیئے بان والا دیا بندیا غور فرما اللہ زندگی بیان دینا چاندہ مختصر وقت مختصر انداز ختم کرنا چاہنا غور فرما ہوں تیرے سامنے میں سلسلہ جاری کرنا سنا دیا کنیا میں کتاب رکھیا اللہ تھوک تے ہر شہر تین نقدی لبے گی میں بڑا کیتا ہے یقین کرنا مینو وہابیا دیا کتاباں بھی وہابیا دا کیدا نہیں دسیا یعنی کیسی ٹور کوئی اپنی کتاباں بھی اپنا قیتا سکے لکھ سکے لے گا یعنی اللہ انہوں نے گچی دنگا نہیں رکھے گا لکھ جو میرے محبوب لکھ لیج کرنا ادھر ویک جناب جی ایک حدیث مبارک مسند ابو دے اندر امام بےحتی نے محدث امام محدتی جن بارے امام شمس الدین زہبی فرما دے نے کل نور <تصفح> زہبی فرما دے نے بہکی دیا جنیاں کتاب نے نوری نور ہی نور نے امام بحقی نے ایک رسالہ لکھا انبی کی اصطلاح دی جائے محدسی جز یعنی ایک مسلے محدث حدیث جمع کرے اس کتاب نو آخیا اچھا جائے گا جز امام بحکی نے جز لکھی ہے کتاب لکھی ہے لمبیا یعنی حدیث کتاب اندر امام بحکی نے صرف اور صرف ان کیتا ہے جیڑی نبیاں دی زندگی نابت کردیا اس رسالے اندر امام بحکی نے نقل فرمایا حضور سید عالم صلی تعالی وسلم نے فرمایا حضرت نصر نے حضور نے فرمایا لمبی آؤ احیاء فی قبورہم حضور نے فرمایا نبی اپنے زندہ نے نماز پڑھ دے اس حدیث تو میں کیوں شروع کیتا ہے مشہور حدیث مشہور بین الوام حدیث میراج والی موسا کلیم اللہ علیہ السلام علی. لیکن وہ صرف حدیث نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا تذکرہ پی کر دیئے جناب موسا کلیم دا یہ حدیث سارے نبیا بارے بھی دس دیے اس واسطے میں اس حدیث نیا ہے فرمایا فی قبورہم جو سلونا نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں جو سلونا نماز پڑھتے ہیں المبے جہاں مطلب بنے گا سارے نبی پیغمبر المبے آ مطلب بنے گا سارے نبی پیغمبر اپنی وچ زندہ نے نماز دے دے سبحان اللہ بولو کی کرتے نے توجہ رکھنا سوال کرنا سوال کرتے جی. میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا لفظ وچ اسے حدیث او دے دند نکل پے منہ جاوے رنگ جاوے سن دیا دشمن دا حضور فرما روحاں دی گل کریے روحاں آسمان تندیا نے کبر جسم نے روحاں سمانا اس واسطے تلو اگر روحاں دی زندگی او بیدے پھر روحا نال سارے, سارے, سارے شام دتی گئی ہے اللہ تعالی طرف فرمایا اندر یعنی کی مطلب جی انہوں نے جسمیت ہر وہ بھی قبر زندہ نمہ پڑ دے کی کرنے لے؟ نماز پڑھتے ہیں خدا دیا بندے ادھر ویخ ہوں سوال اٹھے گا جناب وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں نماز کا مسئلہ ہے نماز دی کی حاجت پی ہے جن بندہ جا اللہ جنہیں ہوا چر لاگو ہوں فرض اولا ار فرض راجب ایر واجب, واجب رہ مرن تو بعد کوئی فرض بندے رو تکلیف ختم ہو جاتی ہے تکلیف ختم ہو جاتی بندہ مکلف نہیں رہ مرنے تو بعد سارے سلسلے ختم ہو مگر امبے نماز پڑھتے جان دیا چیزاں ملتی ہے نبیا نلہ لذت ملتی ہے فرمان لذت لینو نا لذ اصول ہے کے لیے قرآن پڑھتے نے <تصفيق> نماز پڑھتے نے رب دا ذکر کرتے کیونکہ انہ دی روح مبارک نو فرحت نصیب اللہ محسوس جی فرشتیاں دی غذا کی فرشتے کی کھانے اللہ دا ذکر انہوں دی غذا اسی واسطے جدوں توجہ اللہ دا بندہ تسکیا نفس کر کے, باطن کر کے، وانگو، وانگو، پاکتے، صاف ہو جائے نا خدا دی دی گیر ذکر اللہ بن جانا ہے سامنے ادیس پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرما نے فرمایا مایا گربے کے آمد ویل جدو دجا لاوے گا پا سارے آرام دہ دجال ویل فرما نے آخر لوکو مینو خدا منو ہوں جہ گے نا تو جو آخر آخر <تصفح> <دجال آخنے مینو. تصفح> خدا منوے نا سکول والے بل یہ <تصفح> چاٹ آخنا کیوں جی کیوں منیے میں ٹکر بند کر دیا گا نہ میں تو پیسے نہیں دے تھو آٹا بند خوراک بند حدیث حکم کرے گا جال حکم کرے گا آسمان بارش روک دینی زمین نے سبز بند کر دینا نہیں اگے گی جی حکم کرے گا اتھر گی. اے حیرت کے نا. بلے بلے سائنسدان ہے بڑا وکنا اچھا جی بابوی جی تری مربانی سا کرنا بند کر تنخواہ دا مسئلہ تنخواہ جی جی کی کریئے جی نہیں ری تنخواہ جاتی ہے ساری تنخواہ جاتی ہے لانتی نے تو جال سب تہلا مننا ہے فیتنا ویخ کے رب دبیب فرما جن ہو یقین رب دے ہوگا آخ گے لکھ تائی دے پیا کر اسمان زمین دے پانی خوراکاں بند کر دے اصا اپنے محلہ تو لوگے تینو خدا نہیں من سکتے خدا کیمان والے تسبی ربدی کرینے پوکھی نہیں لگے گی کی نہیں لگے گی اللہ اور مسلیا بے یقینی شکار جو ڈالر چ بند کرے امریکہ کتے پاؤں کنڈا پینڈ نے آ گا چبڑے ہوئے انہوں نے تو لڑائی دی ہر ویل پی مہا مانو کافر, جے کافر. تو آدھا دی کوئی نہیں. تو آنو ہی کوئی نے رجا سکتا ہے تو اس مولا دا ہوں بن جا تینو مولا ہونے ہی رجا کے رکھ دے گا خدا دیمانتے دی ہوئے ایمان نہ دے کر سکتا ہے تو تو میرا کرنا میرے کملی والے اللہ ربی اللہ دی تصویر کردے اللہ دا ذکر کرتے کر حصول لذت دی خاطر لذت حاصل کرن دی خاطر تاکہ دل لذت رہے اللہ دی یاد وچ دل کا اطمینان میرے پاس مسلمانوں آ روایت سن اس روایت تو بعد کیونکہ اصا قرآن تے حدیث ایمان رکھنے ایمان رکھ دے پر حک مام بنتا ہے ماہیا سامنے پیمایا مومن کا حق یہ بنتا ہے حدیث مومن تو بنتا جی آکڑ جائے ہاں جی جناب اس کے لوسی کتے واگ مسلمان نہیں ہوں جماعت ابو ہنیفا بھی سر جا رواں اور روایے جناب حدیث حدیث حدیث پیش کرو تو نے من ابو حفاظ کہ نہ ہوئے اویت نہیں شیر ربانی نے نہیں ابو حنیفہ نو داتا گنج بخش نے امام بنیا ای نہیں ابو حنیفہ نو خاجاج اجمیری نے امام منیا کتاب لکوال صحابا سدی قسن بھوپالی وسول المول اصول دندر لکھیا اور شوقانی جناب جی اپنے اصول لوگ یہ آدھے کوئی دلیل نہیں. آر امام آزم فرما نے صحابی رکھ لو گے صحابی دی مننی. <تصفح> <تصفح> <تصفح> کوئی دلیل لاہج اکوال صاحب فرما فرمایا صحابی رسول آئے ابو حنیفہ اکھا سر تک <تصفح> فرمایا تابعین بے گل آئے صحابہ صحابا نوکھا ہوں پھر فرمایا مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں پیروی کیوں کہ امام اعظم بھی انہوں انہاں خوش نصیب جنہ نے کملی والوں صحابا دیجا کی صحاب نو ویخیا تیرہ نو ک سنیا جس امام ہے اس امام نے کملی والے صحابہ دی جارت اور حضرت امام حضر ہے شافی, شافی مسلق ہو کے امام اعظم شان دے کتاب لکھی میرا کرنا توجہ فرما اور روایت نقل کر دینا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو امام بہی نے حیات تو لمبیا دندر نقل فرمایا کا دن ہیا تو لمبیا رسالے درمایا منسلح لئی میرا تن منسلح لئی میرا تن فی جلجما فرمایا جہا بندہ میرے تجمہ والے بہار درود پڑے سوار جما تے جمعہ دی راتنو جمع نو دی دی قد اللہ, لہو اللہ سو ضرورت پوریا کرے گا کنیا ضرورت سو ضرورت پوریا کرے گا ستر ضرورت آخرت دیا تی ضرورت دنیا دیاں اس فر درو میری قبر شریفر پیش کردہ نبی باغ کی تازی دے واسطے اس واسطے نہیں کہ حضور نہیں سکتے نا میں ایک مثال دینا بادشاہ دی کچہری بادشاہ دی کچہری نوکر خادم ہوندے نہیں چیزاں پیش کرنے کیا وہ بادشاہ خود اٹھ کے پانی نہیں بھر سکتا بولتے صحیح نہ پر جڑے خادم رکھے نے کیوں عزت بادشاہ دی تعلیم بادشاہ دی سرکار دے ساری خدائی دے درود سن دے نے مگر رب سونے نے محبوب نوشاہ جہانا فرشتے ادور فرما نے فر لے کے او درود پیش ہوں نام بھی لے او دی برادری بھی لے آدھا کیڑی برادری بھائی ہاں جیڑی برادری کا بند درو پڑیا وہ لے جا ہزور فرمایا چاہیں سما اس بے تو ہی سہی فتح حدیث تے لفظ نے فرمایا علمی علمی فل اللہ فرمایا میرا دنیا تان تو بعد علموں سے ترائی دے جی جی دنیا بچا سی جی جناب نے کے مالک نے غور کر خدا دیا بندی اس حدیث اسے کملی والے فرما نے مینو آواز پہنچ دی آواز آواز آواز آواز جی افام تے چھاپے, کنے نے میرے تین چھاپے نے؟ ایک چھاپا ہے فیصلہ باد نور فیصلہ بادیا کا مکتب ہے ہوں استراج ہو سکتا سی کسے دا تے یہ مکتبہ ہے ہو سکتا ہے تسا کھار ہو پیسے پھرے نے جیب گرم جیڑی سی نا ٹھنڈا کی پر دل اے یہ جلاو لفام کتوں لبنان دو ادارے تو چھپی کو بھی بیروت لبنان تو جلا لفام ہاں جی یہ من کئی کویت کا ادارہ وکالت المطبوعات اور بیروت کا دا دار القلم ای دا ایک اور چھاپا ہے اے جناب جی دار قطب دا کتاب دے مختلف چھاپے اور مزید تسکی تسکین قلب واسطے ہے جی لطف اندوز گل سنا وا اسی کتاب دا وہابی نے ترجمہ کیتا ہے وہابیا ہی چھاپیا ہے سلمان منصور پوری نے سلمان منصور پوری, منصور پوری نے اس اپنے اپنے حدیث, دے نے فقیر دے پور ایس حدیث دے انہیں ترجمے بھی لفن لیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا حور فرایا سر اسلام تا لئی آ جاؤ امل جمع میرے جمعہ والے دیا درود بہت پڑھا کرو فیمن مشہور کیونکہ ایسا ہے ایسا دن ہے جس دن در فرشتے زمین حاضر ہوں کسرت نال فرشتے آدر لینا بدلنی جو سلی کوئی بندہ ایسا نہیں جہاں میرے دروت پڑے الا بالا گانی سو تو ہے سو بندیا معلوم ہویا میرے کملی والے حبیب سلح ہیا دنیا بھی دنال قبر شریف دے اندر زندہ تے نے درود سن دے بھی نے سن دے بھی؟ Nee, ایک کرن لگا جیڑی گل کے ہاں جی ایک بہت بڑے شافعی مذہب دے امام, رضی اللہ عنہ نے اپنی فکا دی کتاب شافی فکا کی چو جلد فکیر کو لکھیا فرمایا جیڑا جمے کا دیہ ہے نا اگے پیچھے تے فرشتے مقرر اسدیش چمے دیہات ہزور فرما نے میں خود سننا خود سننا یعنی جمعہ دا اعزاز دی اہمیت نہ ہے حضور فرما نے فرشتے ہٹ جی میں خود آواز سننا کی مطلب جی بادشاہ کدی کدی کچہری لا ل آگے پیچھے او دا عملہ کم کرتا ہے پر کدی موجت بادشاہ آ جائے تو کی لچہری آدھ آن کے مینو سناو معلوم ہوا جمعے والے دہاند لال کھی کچہ لے فریادہ دے مواہب نوجر فرمایا اسی نہ ہی لفظ بالا گنی سو تہو اور حضرت سیدنا امام شامی نے سب لا چ ہے رجال ہو ایس حدیث دے راوی سارے, سارے مضبوط نے کوئی وچوں جا راوی نہیں سارے تگڑے تے سچے بندے نے جنہوں نے اس آدیش نو رو روایت اللہ اور فرما اللہ بند اور اور میں کمرے کڑے اللہ اللہ ہو گئے نماز پڑھ رہے حضرت ابراہیم علیہ سلام رستے در حضرت عیسہ لے سلام رستے درد حضرت موسا سلام رستے درد جدو مقدس ہے سواری جا رہی ہے جناب سلام کھڑے ہو کے سلام حدور دی بار گا کرتے کا, کا یا آخرو السلام والی کا, کا یا ظاہرو سلام شنوہ قبیلے دے مرد دی شکل رلدی سی خزور نے ہلیا دسیا اللہ, حلیہ اللہ دے آ آ. علیہ السلام وفات تو بعد حج کرتے کرتے حج کرتے کرتے جناب والا جی وفات حج کرتے حج کر دے تلبیا کرتے نے حج کرتے مواہب اللہ دنیا کے لکھا ہے اور ترجع فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مال جنو ترکا آنے باقی سارا دا ترکہ نہیں ونڈیا جم گل اے نبیا دا ترکہ تقسیم سمجھو بندہ, بندہ مر جائے دی بیوی نتاں کے شہید جا کہ نہیں شہیدا بارے اللہ نے کی آخیا کیا؟ اور میں انہوں نے مردہ آخوی نہ مردہ گمان بھی نہ کرو اے دے شہید ہے جنہوں نے مردہ نہیں آخرا مگر انہوں نے مرنے تو بعد انہوں نے گھر والی دوجے نال نکاح کر سکتی نکاح کر سکتی ہے تے عدت بھی لازم ہے توجہ جو ادت کا مطلب ہے خسم مر جائے کنے مہینے انتظار کر دیئے دیو چار مہینے دس بابا جی دو مہینے کا ایک، ایک، مہینے کی بیٹھا کن <تصفح> <جنے? تصفح> چار مہینے اے شہیدان دی بیوی ہوا بھی کرنا پینا ولیاں دی بیوی ہوا بھی کرنا پینا اے انتظار کرنا ہی پینا اے, اے ادا لازم ہے سوکھ بھی اے سوگ سوگت ہے مگر مسلام دو نہ ترکا تقسیم ہو سکتا ہے نہ گھر والی دے نکاح ہو سکتا ہے حج کرتے کرتے حج کرتے کرتے نے حج فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امبیادا مال مترو کا جنو ترکا اے آنے باقی سارے آن دا ترکا ونڈیا ہے نبیا دا ترکہ نہیں ونڈیا جا نبیاں ترکہ تقسیم توجہ بندہ, بندہ مر جائے ان دی بیوی شہید زندہ ہے نا کہ نہیں دے بارے اللہ نے مایا کیا؟ نردہ آخوئی نہ مردہ گمان بھی نہ کرو یہ دے بارے ہے جنہاں نے مردہ نہیں آخر مگر انہاں دے مرنے تو بعد نکا کر سکتی نکاح کر سکتی لازم ہے مطلب خسم مر جائے عورت کن مہینے انتظار کر دی بولو چار مہینے بابا جی دو مہینے مہینے کی بیٹھے کن چار مہینے اے دی بیوی شہید ہوا بھی کرنا پینا ولیاں دی بیوی ہوا بھی کرنا پینا اے انتظار کرنا ہی پینا توجہ اے عدت لازم ہے سوگ دی اے سوگ دی سوگ دی عدت ہے مگر امبیال ہے مسلام درکا تقسیم ہو سکتا ہے دنیا والے لکھے امام کسطلانی جن نے بخاری لکھی ہے مسلک مشرج چار سو سال پہلا لکھ گئے کن سو سال پہلے چار سو سال پہلے دی گھر چار مہینے دس دن سوگ نہیں کرنا کیونکہ سوک مرد نہیں سوکھ کھنے ہوں نے شہیدان دی بیوی اگے نکاح کر سکتی ہے نبیا دی بیوی اگے نکاح محنی. کیونکہ زندہ نے نکاح قائم ہے مال ہر دا جائے گا مگر نبیان دا مال وفاد نہیں جائے گا, جائے گا, اس واسطے کے جائے گا آخو گے یہ اپنی کتاباں کڈی بیٹھا وہ کو کتاباں گل کرنا جڑے منکر نے ہُوا اسی مسئلے بند مدرسے بنا مول کاسم قاسم نانوتوی بول بول کون اے وے خیر آ, کتاب لمبی دی, دی زندگی مبارک دے کتاب لکھی اے حیات کی نام کتاب ڈاپی دا؟ دارا تالیفاتے ملتان کی لکھ ہے؟ پہلے دے پہ سفے کتاب دے. آن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوس قبر میں زندہ ہے اور مثل گوشہ نشین اور چلا کشو کے عزلت گزی ہیں جیسے ان کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محلے توریس نہیں جتوں دیو بند دے ٹیا کیڑے نکلتے نے جیسے جیس گوبر کیڑے نے سارے اس گوبر نو ہگن والا مول بھی لکھتا ہے دو بندیا مول کا سمرانو دارم دو بند بن گیا کوئی فقیر اٹھ کے نہ محلے باہر جا کے چی پا لے تو چیلے کری لگ پوے چیلے ہوں محلے والے تو چھپ گیا وکرا ہو گیا ہوں چیلا اتنے کر رہا ہو تو ان کی بڑھی دوسرے نکا کر سکتی جناد اس کی بڑھی تو اجزت ہوئے گی نہیں مال ونڈیا جائے گا جی اس چیلے کٹن والے دا نہیں ونڈیا جانے نبیا دا مال بھی نہیں ونڈیا جاتا لو ایک ہوتا وڈے دن دیوبند ہکیا ہوں چھوٹے کیڑے مکوڑے جہاں کا کی قیدا بھی اکائے دے دو علماء دیو دلاما اے اوی جناب جو الحد الحد خلیل امبیٹوی دیاں بھی تے محرم موجود نے تمام دیو بندی مولوی جنہیں لکھا, ہے؟ اے رسالہ انہیں لکھا ہے انہیں جدو آلہ حضرت بریلوی دیو بندیاں دیاں عبارتاں کٹ کے ناچ کتاباں بیچو لکھ کے تے لے گئے سن عرب مسلم دی بارت کہ میں بھی ایک کر مٹھی میں ملنے والا لکھ کے لئے پیش کیا اربا مکہ مدینے آخیا فتوا دے دیا یہ تے بارات کفری نے غلط بارت نے اتنے آن کے آلہ حضرت نے وہ کتاب شائع کر دیتی فتوی جدو ایسے شائع ہوئی دو بندیاں پی گئی سو بھائی مکے مدینے کے سارے آلم جہاں سانو تے لکھ دیکھا کافر پٹا نہ پٹا پہ گیا پکا نہ بچا پڑے گا کی فراہ بچانا اپنے عقیدے لکھ کے بھیجے اپنے عقیدے پیجے. خلیل امبیچوی نے عقیدے لکھے بھی سڈے اے عقیدے نے انہیں گلط لکھا حالانکہ آلہ حدرت نے عبارتوں ہالے تک بھی موجود نے وہی لکھ کے لے گیا سر خیالت کی خبرسا نے بھی عبارتیں نہ لکھا اپنے اردو کتاب کا پتا کون سی لکھیا کی سوال اے سو پنجواں سوال خلی لمبے چی لکھ کے جب اگ لیا تمام دو بندی موہر پہلے نے جہر روایت بجے لکھا ہے حیات نبی علیہ وسلاۃ وسلم فی قبر شریف حال و و آم ہی شریف ہال رال کامر مخصوص بھائی مسلو شاعر رحمت اللہ علیہ میں ترجمہ میں نہیں کرتا ترجمہ تھل دیوبندی نے آپ کی لکھیا ہے کیا فرماتے ہیں جناب رسول, رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برضخی زندگی یا قبر والی جمع کی لکھتا جواب جواب یہ ہے ہمارے نزدیک اور ہمارے نزدیکشاق کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی زندگی دنیا کی سی ہے حال ترجمے والے نے توجہ ترجمے والے نے تھوڑی سی جی خیانت کی تھی ایتھے عبارتیں ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ون اربی یہ ہے کہ زندگی آپ کی دنیا بھی ہے, دنیا کیسی ہے؟ کیسی دا ترجمہ ان پیو کی طرف کٹیا اربی چ لکھا ہے تو دنیا بھی یا معلوم ہویا الحمدللہ اہل سنت و جمد دہی دہ برہ جہابی اہل خبیس آخیا جی کتاب تو ذاکر کتوں بیروت بیروت لبنام عرب ملک کی چھپیے اصا اتے نہیں چھاپی سفر نمبر دے چالی لکھیا ہے کنے دے حدیث دے تحت لکھیا ہے حدیث کیڑی سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ میرے تروت پڑے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے تروت پڑے اللہ سونا میری روح نو واپس لوٹایا یا واپس لوٹاتا ہے تو میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں سوال ہوا یا, بھائی یار کیا کروڑا ارباں لوگ ہر وقت ہزار لکھن کروڑا لوگ درو شریف پڑھ رہے نے کوئی لمحہ ایسا نہیں درو شریف تو پھر کی مطلب ہے کہ اللہ جدو درود پڑھتا ہے کوئی تو حضور فرمانے پھر میرے تو رو رب واپس کرتا ہے میری روح میرے واپس کرد ہے تو میں انداز کا مطلب روح مبارک نکل جاندی ہے جی ہوں جواب کی ہے اس سوال دا جواب وہابیا پیشوا نواب صدیق قسم کا استاد کازی شوکانی کی لکھد ہے دیر دل رو ہی نت ات روح واپس کرنے کا مطلب نہیں کیا آپ کی روح نکل گئی ہے دروازہ فرمایا اس روح کا مانا ہے بولنا کہ حضور فرما رہے جدو میرے سے کوئی درود پڑتا ہے رب مین بلا محبوبہ تعلیم سلاد دا جواب دے دے ویک سنیا ل روح لا تفار کو دلیل پہ دینا دلیل دے رہا ہے آخر روح تو بولنا کیوں مراد لیا میں میں کیوں آخ اللہ آندہ محبوبہ بول جواب دے کیوں اس واسطے کہ حضور زندہ ہے اپنی قبر میں اور روح آپ کی آپ سے جدا ہوتی نہیں ہے آپ سے جدا ہوتی نہیں ہے پھر سوال اٹھتا ہے چشتی صاحب سارے مذہب والے نال نبی پاک اور تمام بہت زندگی مبارک ثابت کر دیتی ہے مگر سوال اٹھتا ہے قرآن فرماندہ ان کا می تم تون وہابی بھی سنو گے یہ آیت پڑھی جائے گا نگ میتوں پڑے گا, قدر گا ما محمد رسول تب خلط مین کو بل رسول اف مات کو تلن کلب تمہیں نو مرگ بکواسا کیا کرے گا جناب جی تے جناب قرآن مجید کا نہ مقصد سمجھا. قرآن مجید کا مقصد لے پاک لوگ نہیں. تے آوے. آ تے سارا جناب جی اگ خزانہ پیائی فرمایا دا مطلب ہے. کلو نَفْسٍ رائے الْمَوْتِ توجہ دا جدو قانون پورا ہونا باقیا دی روح نکل جائے تے جسم تو جدا ہی رہتی ہے مگر جسم نال تعلق رکھ دیے توجہ مگر علیہ السلام دا جسم تر تو روح جدا ہوئی جدا کر کے پھر واپس رکھ دیتی جی قیامت تک واپس ہی رہی باقیا دی نکل گئی تے واپس نہ ہوئی نبی نکلی تے واپس حضرت نکلے نے فرماندے نے مدار متک نے فرمایا جدو میں کے تے باہر نکلن لگا نا حضور دے دونٹ مبارک پہلتے اونچ مبارک بیلتے تے میں آواز سنی حضور فرما نے ربے اصا کیوں نہ اپنے محبوب نو ندہ آکیئے جہاں محبوب قبر شریف تشریف لے جائے ہاں توجہ تو میں قبر جائیے سوال جواب جب فرشتے آ جا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال واسطے آنا نا بولتے صحیح سرکار کو سوال آستے نہیں آئے مگر کملی والے محبوب نے بغیر کسی کے سوال کرنے تو ایک سوال رب کو ضرور کیا ہے مولا کریمتی بڑی لے تھے بول اٹھو معلوم ہے فرق ہو گیا ان کا مجھ مسجد اے دا مطلب کی نکلیا کہ موت آن بھی آن آئی چٹ دا چٹ قانون خدا پورا ہوا ہوگو کائم ہو گئی اور بعد حیات دنیا جی حدیث کر کے سارا کی سابت کر کے وکھا دتا ہے تو خدا دیا بندے سڈے پاک مستفا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس راستے میں ایک نقطے کی گل کر لگا جدوں باقی مر جان ولی شہید جو بھی جنازے کے چکرستان لیا کہ نہیں کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ نبیا دا جنازہ کسے قبرستان چک کے جایا گیا ہوئے ہوتا دا جنازہ بھی قبرستان ہے مگر کسے نبی دا جنازہ قبرستان نہیں کتھے دفن ہوں ہے سو ما تا ہے سو یمو تو جیب نبی وفات پانے اوبے ان دفن کیتا جاندہ جنازہ نہیں چکیا جاندہ اس واسطے کہ امام خفاجی نے نسی اندر لکھیا فرمایا نبیا نہیں چکا جا گا جائے اللہ نوے گوارا ہی نہیں کسی نو گمان تمان کہ مردے نے موڈیا نا چکی اور دوسری گل کہ نبیا دی نبوت دا پہار کوئی چک سکتا ہی نہیں کوئی چک سکتا ہی ओ, ابو بکر صدیق ہی سی دا چکی دا سی। आ आ دا آ, سبحان اللہ اللہ ہے پاک شریف کتے بنی جیت آپ دا انتقال ہوا کی گل کرنا جیڑی حضرت شیخ محکت نے کی سڈا کی دیخلا دلوی والا ہے بولو کی جدہ تچھے کوئی سڈا کی دا وہی ہے جا شیخ ابد الگ مت آپ نے ہزور سرکار دے دفن دفن دسلے لکھے نے لکھ کے نہ یار میں کفن دفن دیا ہزور دیا گلا نے سمجھو فرمایا چپ <مجدو> جی لگا ہو کنجرخانہ سلطان رائی کا مالک رحمت اللہ سن جنہوں ہدیس مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہی جانا کوڑا فل لیا دو چار سٹے پر شرم نہیں آئی مستفا دی حدیث تردیا پوچھ لے چل میرا کول پہلا غسل کرا گا کپڑے نوے پاوا گا خوشبو لاواں گا پھر فرش بچھاو گا بہ کے درود پڑھ کے مستفا دا فرمان شروع دے سبق پڑے ہوگی کنی نچتی ہو گی ادھر ادھر ویکن ہی نہیں بھی ٹورنا بےغیر آشک قوم نہ بن خوش بخت میں بار بار کفن تے دفن تے موت گل لکھنی پیے جی وجہ میرے دل سیاہی جی چھا گئی ہے اندنیو رسول بارہی آ گئی میرے کول کی کرا لفزا دا دائرہ تنگ سی یہاں لفظا نال ذکر کرنا پیا فرمایا جے توانو کوئی ہور لفظ مل جاننا جنہ نال نے مسلے حضور دیا تعبیر کر سکو بیان کر سکو فرمایا تو ہی بہتر ہونا ہے نال ہی لکھے فرمایا رحم حدیث دی کتاب بخاری تو پہلا لکھی ہے ام او امام مالک فرما نے <تصفح> میں پسند نہیں کرتا کوئی بندہ اکھے النبی صلی اللہ وسلم کہ میں نبی پاک دی قبر میں پسند نہیں کرتا کی آخے جب کربی آج کے دادی قسم جتھے مردی اسی ادب کر لیے دے مشاخب احترام پہنچا کر گئے اور جو مقام پایا ہے اسے ادب ناڑی پایا ڈبلندا ایسے ڈبلندا تو زندہ ہے واللہ، تُو زندہ ہے و پیش کر رہے ہیں سے چھپ جانے والے چشمے فرشتے کملی والی سڈے تو لک گائے جی گل کرا سرکار کی لک گائے ایک پردہ سڈیا کے دے گئے دے د <تفیق> <تفیق> ہاں. سرکار اگے پردہ کو لیدے. خدا دی قسم غوث پاک سا جاگ دستے سن تین پتہ نہیں گو سپاک بنواس کردا تکریر کردے تکریر کردیا اٹھ کے کھلو گا ہاتھ بن لیا میں جد کر رہ میرے واض س نیند آ گئیے اک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدیات ہوئیے جدو سدیا ویخ رہی میں جاگتا پی ویک جدا ہو گئے پھر نہ دسے خوش باق نا دسن پردا سا اک اگے ہے جائے یہ وجہ ہے جدو غوث نے اپنی اک کا پردا دور کی بغداد بحش کے سامنے زیارت کر رہے ہیں دعا کر کے کائنات اس پردے نو دور چک رہے جڑا سا اس اک دے اگے پردہ پیا ہے جس دی وجہ سانو محبوبے دو جہاں نہیں دستے ورنا یم لا کامام سیوتی لکھے اللہ دا کتب جڑا بن جاوے نا وہ عرش فرش تے ساری خدائی غوث کتب مل لینا ہے ساری خدائی محبوبے دو جہاں تان ہوئے تے مور جان کے کول نہیں یعنی ان کو میں گل پہ کرنا نال سننا جسم مر ہے جسم اندے تو روح جدا ہو جاندی روح نہیں مرد کیونکہ روح ال نبی پاک دا نام ہے روح ال ارواہ امام مواہب کستلانی نے مواہب چ لکھے روح ال مطالعات شرح دلائل روحان روحان اس راستے نہیں مردیاں سرکار روحان ہوئے تو روحان دی روح جدا نہیں ہوں روح نہیں ختم ہونا واسطے توجہ فرما تو جناب والا النبی دا مسئلہ نے رزق پیش ہوں جناب آمال امت پیش نے آمال امت مال امت پیش نے امام بزار نے حضرت عبدال مسعود تو کنے تو <سلام> میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم فرمایا میرے متی میرا میری تڈے سامنے موجودگی تڈے واسطے بہتر ہے وہ مما خیر اللہ کم تے توڑے تو پردہ کر جانا بھی تڈے لئی بہتر کیوں توڑا دو تلیا احمالو کم توڑے عمل میرے سامنے پیش کیتے جان فما کا من حسنن حمیت اللہ لئی فرمایا جڑا تا سونا عمل وینا او دے دی تعریف کرنا حضور عمل سونا ویخی آپ فرمایا مما کا مینو سی تک فرت اللہ حلکم فرمایا جڑا کوئی برا عمل تا ویخا پھر تاستے اللہ تو معافی منگنا و اس دے دنیا جی صفحہ نمبر سو سامنے ہوں روزانہ پیش ہوں روزانہ پیش نے یہ خاص سڈے املان دی حاضری ہے خدا دیا بندے اتوج فرما سارے حاضری سرکار دی بار لیا دندر آو. تے دسو. اوے اوے. حضور سرکار بھی برداشت نہیں تاکہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علی نے بہار دل مجمول بہار لنوار دکھے روایت فرمایا حضور نے ہمتی پیرا لگے تکلیف مینو دیتی پیرا لگے تکلیف مینو دیے آز ہم تم فرمایا جو تنو مشکل آوے میرے محبوب تو مشکل آؤں گی تو ایمان دس ایڈے وفادار نبی ہائے ایڈے وفادار سونے محبوب اور جنوب سدا خیال رہ جی تکلیف تھوڑی جی پہ انہوں نے دکھ محسوس ہوتا ہے رنج دس حسن محسوس ہوں أو خدا دیا بندہ اس کا نام دار دی رحمت للہ لمی در تک جان مگر کملی والے سرکار دی شریعت دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی سڈا حق ہی بنتا ہے محبوب دو جہاں وسلم پر بد بختی اس قوم دی. قوم نے آشق کا تو یہ مذہب ہے ایمان والے کا مذہب ہے جو خواجہ فرید آخر خواجہ فرید آدے تھوڑے دکھڑے تھوڑے کاندڑیا تے نام مفت وکاندڑیاں ترے باندڑیاں میں بونندڑیا سڑیا تو بوندڑیا دونیا ہم دردیاں کتیاں نالی ڈب شک آخ دملی والا لکھ تکے وجن لکھ مین چوٹا آنکھ تیرے نام تو مفت وکاندڑی آ میں سٹا بھی کھاوا گا مزہ بھی نہیں ما مفت دا جاگ گا مفت تیرے نام دے لوٹی جاگا غلام مصطفی کر مدینے میں بکی جاؤ مدی نلام مو سفل کر میں بکی جاؤں چنا وے تقبیر سمجھ آئی کہ نہیں آئی سڈا حق ہی بنتا ہے محبوبے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بدبختی اس قوم دی جہی قوم نے آئے آئے آئے. عشق کا تو یہ مذہب ہے نا ایمان آلے کا یہ مذہب جو خاجا خا فری فرید آخر خاجا فری دے دے تھوڑے کاندڑیا تھوڑے دیکڑے تھوڑے کاندڑیا پہ نام فت وکاندڑی ہاں تاندڑیاں دونیا سونے تے باندڑیاں دونیا ہم درد یا کتیاں نالیاں شک آخ دملی وال لکھ تکے میں نو مین چوٹا تیرے نام تو مفت وکاندڑی آ میں سٹا بھی کھاوا گا مزہ بھی نہیں مانا مفت تڑپتا جا گا مفت تیرے نام دٹی جاگا گلا میں موستفل میں بکی جاؤں مدینے میں گلا میں مو کر میں بکی جاؤں مدینے میں محمد نام پل سودا سرے محمد نام سو سر بازا جا دیا بندے والے لے او لکھ دکھا والی لکھ تکلیف والی ویخر افغانیا بوکھے پیس کوئی شہ نہیں لبھی لب مگر آدھے نے رب تے رب کے رسول نو چڈنے نہیں <تصفح> پاکستان دی گورنمنٹ بھڑوی ایک پاسے ہو گئی ہے یہودیاں نال کا فرو کے امریکہ بھی ایک پاسے برطانیہ بھی ایک پاسے ساری دن سعودیہ بھی ایک پاسے یہودیہ بھی ایک پاسے نصارہ بھی ایک پاسے ہاں جی لبنان بھی نال شام بھی نال وہ سارے ملکوں دے نال رل گئے پر نو کملی والے دا سارا آ واد شری کرسامے انہ کوئی والا کر سکوں مسلمانوں نری پاک کا مسلا اس لئے گدار بن ج حضور دا غدار کدو بندے جدو کافر یارانہ جوڑ لو کے ڈٹ کے بول کافران کا جو یار ہے رسول اللہ دا وہ غدار ہے بیشت. بولو غدار دین دا, خدا رسول دا مسلم قوم دا مسلم ملت دا, دا غدار دے بئیمان جفر دوست بن جائے تیری گورنمنٹ بنی ہے تیری فوج بنی ہے کڑے نے جناب ہوں تو اس حد تک یہودیت پہ جناب رنگے ترنگے ہوئے نے دے نال کہ جناب ایٹم بم بھی ادوے حوالے کر دتا ہے جناب جن ثابت ہو جائے گا ویک لگا اخبار دبد السطار ابدستار کو جانا ابدل ستار یہ کتری داغ گلام محمد خت کا نام گلا پترا چکر کر دیں گے دین دن ختم کرے وہ کافی مسلمان ہوئے بول بول بول میرے گناہ کرے تے گناہگار بندا ہے اسلام دشمنی کرے تے کافر تے غدار بننا کون بنتا ہے ایک کتا پنڈیا ہمارے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگنا ممکن نہیں امریکی پیشکش مثبت ہے جب کوئی اچھی پیشکش کرے گا انکار نہیں کریں گے ایٹمی اسلح حفاظت کے لیے تاون کی امریکی پیشکش مولویاں دے قبضے نہ آئے دین کے ہاتھ نہ ہاتھ آ جائے پھر بچ جائے گا پھر ایمان نال دس میں انہوں نے تو پوچھنا جہاں ملونے چیشتی پاگل ہے چیشتی فلان ہے صاف کہہ دے مولوی دہشت گرد نے ہاتھ نہ لگے امریکہ کو سیکورٹی امریکہ کی ہونی ہے کہ امریکہ نے کہ مارنا مولوی تو خیر انہوں نے دشمن آئی اصلی نے ہاں دوجے کے برا نے نا دوجے برا نے چبڑ ماںام چبل کی پتا خدا کی قسم کر کے آنا اصل جنگ ہے ہی انہوں نے دینے مستفا بھی سمجھ چگڑا جنگ نال جنگ نہیں امریکہ دی یہودی کی جنگ اگر ہے مدد خان جا سی کون سی جی پیولاد آدر وے آلتاف حال ہی یہ ان جناب بڑا سی بڑا جی علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر رہی حضرت سر سید ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ انگریز اور مسلمان سچے دوست بن جائیں ڈٹ کے بھیج لالت مزہ نہیں آیا مومن گا تو بھیجے گا کافر گا تو نہیں پہجے گا اور دسنا اور دسنا تسی بڑے بولو گے آوے جناب اسے کتاب دس آئے مکلد متفک طور دیتا سی سر سید اور کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. کافری کافی اسلامی نہیں منی سر سید احمد خان کا جنت کوئی نہیں تسی مندے ہو جنت کوئی نہیں ابراہیم کلیم پہ مار دینے کو اس لگتا ہے اور جنت ہے نہیں من رہے تھرما کھاؤ جاؤ جانا میں جنت نہیں مان جانا آپ منا لیا گیا جانا رب نے گوڈا رکھ کے جنت, جنت, جنت جانا منا لینا خد کا لین جسلمان کافر کری جا رہے آنے وہ بہت بڑا ہیرو تھا بہت بڑا لیڈر تھا بہت بڑا راہبر تھا بہت بڑا خیر خا تھا بہت بڑا مسلمان تھا چارا کر لینا اپنی ماں اور لانت ایسے کتاب والے انگلینڈ کو ہو کے آیا اور منصوبہ لے کے آیا مسلمان یا کرسچن کرانگا یا کافر مرتد کرا گا دلہ بغیرت یہ اتو منصوبہ تو لے کے آیا بس اسی واسطے اکبر آبادی نے آخر شرم کر بھائی مانا میرے کو چوپ تگلینڈ بسکٹ نہیں کھدے نہیں اکبر چوپتا جا تگلینڈ بسکٹ کھا کیا تھی کافر ہو جائے گا मालूम हो जिदा ने बिस्कुट खा बहुत जनरल ज्या करे एमए कर गया है, कर गया है? कर। कर गया है? है? नौकरी लगना कि लख दी चेकअप होगा نہیں فوج نا نہیں پولیس پہ نہیں بلکہ مرید کے روڈ گزور مل شیخ اصل چوکیدار فوجی وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب میرا چیک ایک بندے اور بڑھی ڈاکٹر نے ترقی آفتا نکلے چیک کیا فوجی نو نگا کر کے تھی آخو گے یار چشتی میں گلا بات کرا بات کر پتا میری مولو صاحب यार तेन पता है बीबिया नहीं दिसजो मैनु आखन लगे माली साहब तेन बीबिया नहीं दिस बे शर्मी दल हां हजार बार तुम ए गल करके देखो ना मसला ड्रैवर नंजर न बन टेप बंद करो अमल साहब बीबिया बैठे ने होश न बोल मैं सदके जावा इस कौम तेन अमां बैठी है उसन नहीं इस कौम बाजी कदो याद आदमी आखेजर ना, कर, ना माल हजार भैन शर्म कर माली भेन नहीं देने خدا دی قسم کر کے آنا یہودی نے پڑھایا نہیں اس قوم یہودی نے اس قوم پڑھایا نہیں مغز خدا نے رکھا والا کھوتیا والا تھی پہن نا ڈاکٹر بنا وہ ہسپتال مرد کی شرمگاہ کھیڑ دی پی شرم نال شرمگاہی نالی, نالی پی پاؤں کی دی اے ہو رہا ہے جی خوراک اندر جا رہی ہے پیشاب کی نالی لائی کھڑی ہے پوچھو کیوں پڑھا رہے تھے ڈاکٹر کرے ہونا چیک اپ کہ مرد دا چیک اپ پی کر دیے آدھا چشتی سخت بول دے میں کیا پتر چشتی سخت نہیں بولتا بیماری دا بیماری سخت لگی ہے چشتی کی کرے اندر خو... آن اللہ! آجا! लगे आले चुप कर ना छड यार, क्यों दे अपने हाँ दे। वक्त नहीं वक्त नहीं चिश्ती सा गल मैं क्या इस बदबकत कौम की बदबकती वे अगलिया कख छ नहीं ये हाले आंदा वक्त कोई नहीं پتہ نہیں اس قوم دا وقت مر پھر وقت ہوٹل پہ پیڑا ساڈیاں پیش ہے جہاز باجیاں سڈیا فل پیشوا جڑا پیو ہے وہ میری بیٹی پچاس ہزار روپے تنخواہ لے رہی ہے میں پاروں کما چکا ہوں میں کیا پہ کمانی ہے بیٹی کے گاہک جو ہے ایمان نال لال دس ایسے مسلمانوں جہاد فرض فرض فرض جڑا <تصفح> نہیں کرے گا سیدا جہنم جاوے گا جہاد کس طرح فرض ہے جہاد ہر طبقے دا علیحدہ علیحدہ فرض ہے سکول پڑھن پڑھا جہاد مستفی ہو جان, جان دے دے دے دے دے دیں نہیں جہنم یہ کا نظام تعلیم ایک سازش و مربت کے خلاف جہاد ہے جہادوں نو چڑ دے تندر بہا لیا بنا کی وجہ ہے تیا نو فاطمت دے دقشے قدم چلاؤ Wow, بازاری نہ <تصف> بنا تجارت نہ ہے, پیش ہے. کیا جی یہ جناب پچھے مشہور دے گی بوتل کی بوتل چیتی ایمان نال دا اوی نوٹر نا? بورڈ لگے نے چھ چھڑیاں چاٹے کٹ کے بیٹھی نے موٹا. لکھ والے خدا بہاد شریف کی قسم میں تھوک کے حساب سے لانت بھیجا گا جہاں بےغیر ادھر تو میرے مستفا لانت بھیج دے تے تے میںرنا تھی مرنا ہے تو میں بولنے والا نہیں ڈردو سن کے مرد دے آ خدا دی قسم کر کے آنا موت نو چمبر جا جی مولا حسین چمبر گیا جدوت چمبڑے گا موت تیرے تو جان چڑا جب تین چمبڑنا چمبڑ گیارے مولویا جہادی تعلیمی نظام دلاف یہودی گورمنٹ دے خلاف. پاکستانی یہودی کافر گورمنٹ دے خلاف. مولوی بیان کرکری کر رسول تو ڈرائی ریات کرتے خدا کی ساری خدا میں جی ممبر سے بیٹھا نہیں میڈا خدا یہ میرا خدا اللہ ہے میرا خدا کون ہے اللہ ہے رہے ہیں اور ہے فراؤن میری گھات میں اب تک رہے ہیں اور ہے فراؤن میری گھات میں اب تک مجھے کیا غم کے میرے میری میں چوہا چوہا سی یہو چوہ یہوڈ کا نکلیا چوہا سی تین بھی چوہا بنا ہے چوہا نہ بال شیرا دی اولاد ہے تیرا دی محمود غز نوی اولاد محمد بن قاسم دینے، او صلاح الدین او پر او تنو غیرت کرنی پی غیرت سکول چڈ کے آئی آج دسا تے کرایا پوچھو اے ہوٹل ٹی وی چلانے مولو صاحب گاہک جو نہیں ہوں گے. کہا باجی ہوئے باجیاں نگا جہاں جا کے بیخ دے. او چاہ دیں چاہیے چاہ دے ہی. چاہ پی, چاہ پی... چاہ پین گیا بیٹھا کہ گو خان گیا بیٹھا ان دے خدا بھی قسم کر کے سارا پی لیا چنگا جی ایس نال نیری پلیتی اندر جائے گی وہ بےغیرت بن دیں تیوی رکھ بندہ بےغیرت بن گئی جس مولوی کے دارے چوڈی پچھے نماز نہیں ہوں اور ایسے شاید ہوتے میرے نال گا لو کی کر دیں کیونکہ میں حق کہن تو باز نہیں آؤں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نئے اب مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے اپنے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کم خدا دی کسم ہے ایس وقت اے مولویاں دا مفتیاں دا جہاد دسے مفتی فتوی جاری کرن کرم جہاد دو ترغبت دین اور جناب جی سکل کالج یہ گورمنٹ کے خلاف فتوی جاری کرن ڈرن لال کر دولت دا رکھن بکرم ہے گرسال ہی نہیں ہم تو مائل کرم ہے کوئی سائل ہی راہ دکھ لائے منزل دی زندگی نالو خدا دی قسم غیرت مند دی منت چی کی چنگی ہے او ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے تکریر کوڑی لگ رہی ہے جڑی لگ رہی ہے نو تقریر کو کھڑے کرو نو تقریر میٹھی پی لگتی ہے نارا تکبیر نار رسالت نارا رسالت اور سن کونسلر بنے نے کی بنے نے انہوں نے جے مسلمان نے تو انہوں نے جہاز فر لے فور مستعفی ہو جا ج نہیں ہونگ س جان گھر لاہور فتواڈی بہر جرنل ہوئے, تیندہ ہوئے ادھر جنگ شروع ہوئی افغانستان او جرنل نو خط لکھیا ہے اور یہ جرل صاحب تیلیسی مسلمان نو مر مسلمان دشمنی کر دے جے پائے اس واسطے میں اپنے عہدے تو بری ہو گیا منڈی بہاؤ دین جنرل نے استفا دیتا ہے مسلمانی دا حق ادا کیتا ہے ایک کافر گورنمنٹ ہے کہڑی یہودی گورنمنٹ اقوام متحدہ دی تٹو گورنمنٹ اقوام متحدہ کے کفرییات متفق رہنے والی گورنمنٹ اسلام نو دہشت گردی کہنے والی گورنمنٹ ایک کافر ہے کافر ہے کافر ہے بند ہو اجاز آندے سی چلا نہیں چلا بولتی بند کی سمجھ آ گئی کہ نہیں کیونکہ دشمن جڑا نا دشمن وہ دشمن تو راضی نہیں ہوں ختم نہ کر لے جاتا چاہیے جن مرضی لک لائے کھلے مار کے چڈن گے ہاں چنگا سینہ تان کے آ جا میدان جی مولا حسین آیا ٹکر حسین دس دن ٹکر خان کہ حسین خون کہنا اور حسین دی سنت کیا کرنی ہے کھانا مولا حسین ہم تیرے خون اور کار لمبا مولوی جی تو تو سختی بنا یہ منافقت ہے بھائی یا مولا حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا زمانے کے فراؤن اور یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اسپیکر <laughs> بند کر دو گرفتار کر لیں گے فلان کر دیں گے سختی سے پکڑ لو جو گورنمنٹ کے خلاف جا کے کتنی پترا یا پکڑ کے اندر کر دو مولوی کو فلان کو اندر کر دو میں جمایا اسی واسطے نو گولی یہودی نو گھر بلا کے ہاتھ نشارہ نہیں جنا مرضی بھر لے ل میرے مستفا غلام جیل نو جنت المحلہ سمجھتے جلال نہیں سمجھے گا او دی زندگی تے لاکھ وانت خدا شریف کی قسم اور لے اور مستفا سرکار بھینس کھڑا ہو جائے او وہ کھڑے کے نہیں تو جدو باری آنی ہے امام مسلم چڈیا چڈیا جائے امام مسلم ہزار بیعت کی پیسے پیسے سویرے امام مسلم نماز پڑھائی بندہ چکو خدا دیا بندہ پیرا دہاد پیرا پیرا دہاد دے کہ مریدا نو سنو پیرا کا جہاد او کہ مریداں نبی پاک سرکار دے ایمان تکوے دا سبق انہاں دن سکول ان ان ان یہودی قانون دے خلاف رغبت سمجھان اور جہاد دی رغبت کی رگبت دیرا کا جہاد اندر جڑے مسلمان ذہن نے انہاں ان ان دا جہاد اے فرد ارور مستفی ہولس والے فورن مستعفی ہوئی ہونگے وہ یہود چل اٹھنگے عوام دا جہاد میں جہاد اے ہر اے اس واسطے دعا کرو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے والے مسلمانوں اللہ غیرت بیدار فرماوے اللہ سمجھ بیدار فرماوے اللہ سانو دشمن سجن کی پہچانتا فرماوے آخر بھائی کوئی ساتھی اٹھے نہ قرآن اس بعد قرآن بعد لو لو جی سب سکول کو لے دی پانچ روپے منٹ لوے بہ جائیں منڈا نہیں اٹھے بھی دے نے اس دنیا کولوں منگ پنا فکیر اس دنیا دے очку Qual relifiers